میلا السلام علیکم اللہ, اللہ, اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد حقیقی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے وہ اللہ کے آگے سجا کرے اللہ سے دعا کرے اللہ کے نام سے گوا کرے بلکہ تمام اعمال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اس کو خوش کرنا اس کا اصل محسوس بن جائے ایک انسان کا دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑی قیادت ہے انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور عزت کی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس کو اللہ رب العالمین کی گندگی ہنسی اللہ تعالی نے پچھلے نبیوں کا اور نیک اور سوال لوگوں کا جب تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہوا کرتے تھے لہٰذا میں ایک انسان بادشاہ بن جائے بڑے سے بڑا عہدہ ہو تو مل جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ کہ ایک انسان کو اللہ تعالی کی بندگی کی کاپی اس لیے کہ قیامت کے دن نہ دنیا کا کوئی عہدہ کام آئے گا نہ یہاں کا مال کام آئے گا نہ یہاں کی تمام نعمت انسان کے نجات کا کوئی ذریعہ ہو سکے گی اگر واقعی انسان کے کام آ کر کچھ آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اسی لیے قبر میں سب سے پہلا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی بندگی ہی کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ویسے فرمایا قبر پہ جب بندہ ایک انسان دم کیا جاتا ہے تو پریشے اس کے پاس آتے ہیں اور پہلا سوال اسے ہوتا ہے میں تم کا کس کی عبادت کرتا تھا لہٰذا یہ جو سوال ہے اس سوال کی تیاری ہماری زندگی میں کتنی یہ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کس درجے میں اس کی عبادات کا کیا حال ہے اس کی نمازوں کا اس کے روزوں کا کیا حال ہے اس کی جلاوت کا کیا حال ہے وہ اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے وہ اللہ پر کتنا توکل کرتا ہے وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے کتنی اس سے محبت کرتا ہے اپنی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے وہ اللہ سے کتنی امید رکھتا ہے وہ دنیا کے مسائل کے حل کے لیے آخرت کی نجات کے لیے اللہ سے کتنا خواجہ اور امید باندھے ہوئی ایک انسان کو دنیا میں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پھر وہ اس کی اطلاع کر کے اللہ کے نزدیک قابل قبول بن سکتے ہیں لیکن عبادات میں ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک انسان کو عبادت کی توقی مل جائے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو عبادت کو بچانا بھی ہے بعض اوقات ایک انسان کو عبادت کی توفیق تو مل جاتی ہے لیکن عبادت کی توفیق ملنے کے بعد شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس کی عبادت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے روڑے رکاوٹوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت سے اس کو روکے رکھتا ہے لیکن پھر جب انسان نفس سے لڑ کے شیطان سے لڑ کے اللہ تعالی کی عبادت پر آ جاتا ہے تو اب شیطان دوسرا حبا استعمال کرتا ہے وہ اس کی نیت کو خراب کرتا ہے وہ دو اعتبار سے عمل کو برباد کرتا ہے ایک عمل کے ظاہر کو برباد کرتا ہے ردیت میں مبتلا کر کے سنت سے ہٹا کے اور دوسرے عمل کے باطن کو خراب کرتا ہے انسان کی نیت میں ریا کاری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں لوگوں کو ہدانے لوگوں کی تاریخ شہرت دنیا کا مال مقام وقع حاصل کرنے کے لیے ایک انسان سے عمل کرواتا ہے یہ دونوں چیزیں آدمی کے عمل کو برباد کرتی ہے واقعی عمل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے اللہ کے بھی اخلاق کیا ہے اخلاس یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر لیتا ہے نمراض پڑھتا ہے اور بہت سارے روزے رکھ لیتا ہے اور بہت سارے انوراض کر لیتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ کی عبادت کس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو متفق رہے تاکہ لوگوں میں دیندار کے طور پر مشغور ہو جائے دنیا کے اندر لوگ اس کی عزت کرنے تو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے نہیں کرتا رہا اللہ کی عبادت شہرت کے لیے کر ہے دنیا کے مقام کے لیے کر ہے اللہ کو یہ نہیں اللہ چاہیے اللہ کو یہ چاہیے کہ بندہ اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرے اس کا مقصود اور مطلوب کوئی اور نہ ہو وہ عبادت کو دنیا کے لیے کل نہ بنائے بلکہ وہ دنیا کی بجائے اللہ کو پانے کے لیے عبادت کو ذریعہ بنائے لہذا اصل چیز زندگی کے تمام یعنی اعمال میں اس بات کو مضبوط رکھنا ہے کہ ایک انسان نیکی کریں اللہ کے لیے کرے نیکی کو بچانا نیکی کے کرنے سے زیادہ اہم ہے یہ نیکی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن پیسوں میں سمجھ میں آتا ہے ایک انسان اگر پیسہ کمائے اور پھر اس کو نالی میں پھینک دے کون آدمی اس کو عقل نہ کہے گا لیکن ایک آدمی عبادتیں کرے اور عبادتیں ایسی کرے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پھینک دی جانے لائق ہو جائیں وہ قبول کرنے لائق نہ ہو وہ لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دیے جائیں ایسے اعمال کرنا یہ انسان کی کوشش کے باوجود اس کی بربادی کا سبب رکھتے ہیں ایک آدمی کیوں ایسا مظاہرہ کرے جو اس کو جہنم میں لے جائے ایک آدمی کیوں ایسی کوشش کرے جو اس کو آکر میں اللہ یہاں مجرم بنائے آدمی کو چاہیے جو عمل کرے وہ خالص اللہ کی بھی کرے اس کو تاریخ چاہیے تو اللہ کی، اس کو انعام چاہیے تو اللہ سے اس کو مقام چاہیے تو, چاہی تو اللہ کے پاس لہٰذا اسی کا نام اخلاص ہے اور اخلاص ابتدا میں کڑوا ہے اور اس کی مٹھاس بہت زیادہ آلہ ہے یہ عمل کے بعد نصیق ہوتی ہے جو آدمی واقعی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے لیکن ابتدائی مرحلے میں اس کو کرواڑ سے گزرنا پڑتا ہے بہرحال آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اپنی نیکیوں کو کیسے بچائیں اور نیکیوں کو بچانا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان نیکی کرے تو اللہ کی کرے اخلاص کیسے پیدا ہو اخلاص کے کی کیا وسائل و اخباب ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے وہ کون سے اعمال ہیں وہ کون سی باتیں ہیں وہ کون سی ذہنی حالتیں جس سے ایک انسان اپنے عمل کو برباد کرنے سے بچتا ہے ایک ایک کر کے آئیے ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اخلاص کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان اعمال کی فضیلت پر نگاہ رکھے اور اللہ تعالی کے وعدے کی طرف میں عمل ہے اس کرے دو باتیں ایک ہے علم اور دوسرے انسان کو اگر اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدے کا علم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے گا کسی نہ کسی چیز کی طرف اس اسے کہ انسان بلا قلف عمل نہیں کرتا ہے خوش و حواس میں کیا ہوا عمل نے کسی نہ کسی موٹیو کی وجہ سے ہوتا ہے کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے یوں ہی آدمی کوئی عمل نہیں کرتا ہے لہذا ایک آدمی کے پاس عمل کرنے کے لیے اعلیٰ مقصد نہ ہو تو وہ عمل کرے گا اب ایک انسان اگر کوئی عمل کر رہا ہے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ اس کی نگاہوں میں ہے تو اس کی, اس کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف نہیں جائے گی اگر اللہ کی طرف سے جنت میں انعام اللہ کی طرف سے دنیا میں عطا اللہ کی طرف سے اس کا قرب اور اس کی رضا اور ان ساری چیزوں کی طرف اس کی نگاہ ہو تو اس کے پاس وقت کہاں رہتا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کی طرف نگاہ جانے وہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرے گا اس کے دل میں طلب ہوگی تو اسی چیز کی جو اس عمل پر ملتی ہے لہذا ایک انسان اگر عمل کرے تو اس عمل سے پہلے جیسے ہم نماز پڑھ دیں تو یہ آدمی قابل پڑھنا چاہتا ہے اگر تعجد پر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی طرف اس کی توجہ ہو تو لوگوں کی ریاکاری کی طرف دھیان نہیں جائے کیوں اس لیے کہ اس کی ساری توجہ کسی نہ کسی چیز پر لگی ہوئی ہمارے پاس کچھ ایسا مواد ہونا چاہیے ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہونا چاہیے جس کی طلب میں ہم عمل کریں اسی کو احتساب کرتے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کی طلب میں عمل کرنا تو اخلاص کب پیدا ہوگا جب نیکیوں کی فضیلت ہم کو معلوم ہوگی اور نیکیوں پر اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدوں کا علم ہم کو ہوگا یہ پہلا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ آدمی اپنے دل کو آمادہ کرے اس چیز کی طلب سے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو ملے اللہ نے روزوں کے بارے میں جسے کہا کہ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو ایک خوشی روزے دار کے لیے خوشی دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کے کی لیے کیا ہے جب وہ رب سے ملاقات کرے گا جب روزے کے وقت میں یہ بات ہوگی کہ روزے کے ذریعے سے اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا جو آج ہم نہیں جانتے اور باب برابر سے ناخنا رسیق ہوگا اور بہت ساری چیزیں تقوی نصیب ہوگا جب آدمی کے سامنے عمل پر اللہ کی طرف سے ہم نے اس کی نگاہ میں ہو تو آگے یہ عمل دھیان دے دیتا ہے لہٰذا یہ پہلی چیز ہے احتساب ہم حدیث کی کتابیں اس کے دیکھیں قرآن کی آیات میں قن عمل کرنے پر یہ فضیرت ہے پن عمل کرنے پر یہ فضیلت ہے ہم ان کو دیکھیں تاکہ ہمارے دن میں ان کی رمت پیدا ہو عمر ربی اللہ تعالی فرما الناس ایک تصو اے لوگوں اپنے اعمال کے سلسلے میں احتساب کیا ایک تسی تصبی بہ اجر و عملی تھی وہ اجر و, و تو جو کوئی آدمی امن کے اوپر جو اللہ کی طرف سے ملنے والا عجر ہے اس کی طلب میں امن کرتا ہے تو اس کو دو نیچیاں ملتی ہیں دو اجر ملتے ہیں ایک عمل کا اور ایک اچھی نیت کا ہم اچھی نیت کریں ایک آدمی مثال کے طور پر اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز کی ہے اگر وہ آدمی نیتیں اس اعتبار سے کرم جمعہ کے لیے نکل رہا ہے یا پانچ نمازوں کے لیے نکل رہا ہے اب نکلتے وقت میں وہ یوں ہی نکل جائے اور اب نیت اس کی یہ ہے کہ گنا سے میرا کان اٹکا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی جگہ مسجد ہے لہذا میں جاتا ہوں نماز کے لیے لے جائے گا کام ہو جائے گا اس نے چھوٹی نیت لیکن اگر وہی آدمی نیت کرتا کہ میں گھر سے نکلوں گا با ادو نکلوں گا اگر باغو نماز کے لیے جاؤں گا تو مجھ کو ہر, ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور ہر قدم پر ایک گرم ماں میں گھر سے جاؤں گا اردو کر کے رابطے میں کوئی مسلمان ملے گا تو اس کو جانے کا سواب ملے گا لوگوں کو جو ملاقات ہوگی اس کو سلام کروں اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا گا اس کی اتنی وزیرت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ٹہلتے دے کر کیا عمل کیا تھا راستے میں ایک پیڑ پڑا ہوا تھا گر کوں پڑا ہوا تھا لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس سے آنے جانے میں اس نے اس کو کاٹ کے جو ہے الگ کر دیا تو ایک آدمی نیت اچھی کرے مسکر میں جاؤں گا اگر کسی کو کسی بات کی ضرورت ہو اس کو سکھا دوں گا اگر کوئی بیمار ہے اس سے میں ملاقات کروں گا کوئی بزرگ ہے میں اس کی مدد کر کے اس کو راستہ پار کرا دوں گا کوئی انداز راستہ پار کرا دوں گا تو ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتے وقت میں اس کی نیت اب قدم بار بھی نہیں ڈالا اب آپ اس نے سارے کام نہیں کیے لیکن اس نے اچھی نیت اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کو ثواب میں گا اور اچھی نیت آدمی کے دل کی سلاح کا بہت اچھا طریقہ ہے ہمارا دل ادم بگڑا ہوا ہو رہا ہے دل کے بگاڑ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم ہر کام میں اچھی نیت کریں یہ دل کی سلاح ہے اگر آدمی کے اچھے ہوں تو ایسا انسان اس کے اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں ان نماز اعتبار سے بھی ہے کہ اچھی نیت اچھے امال کا سبب بنتی ہے اور بری نیت برے اعمال کا سبب بنتی ہے اعمال کا بگاڑ نیتوں کی بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے اور امال کی اصلاح نیتوں کی اصلاح کا نتیجہ ہوتا ہے لہٰذا ایک انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرے اسی کو اس احتساب کہتے ہیں اجلاس کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الناس وہ مالک ہو اے لوگوں اپنے اعمال میں احتساب کیا کرو یعنی جو عزر اللہ رب العالمین نے کسی عمر پر رکھا ہے اس اجر کی طلب کرو اور اس عجر کی طلب میں کرو یونہ کوئی بھی آپ میں غلط دیکھی کرنے کی بجائے یا یونی رسم کے طور پر عمل کرنے کی بجائے احتساب کے ساتھ عمل کرے دھیرے دھیرے ہو یہ جاتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم دعائیں پڑھتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں عمل کرتے کرتے عمل کی روٹین ہماری بن جاتی ہے ہم لوگوں کے کی عمل کیسے ہو جاتے ہیں روٹین مثال کے طور پر پہلے دن جب ہم کو معلوم ہوا تھا کہ رقل ہے اس دن رقل کرتے وقت میں اس دن سینے پر ہاتھ باندھتے وقت میں جو کیفیت ہماری تھی جو مزہ ہم کو آ رہا تھا اور جو عجیب عجیب لگ رہا تھا کہ آج وہ کیفیت ہے نہیں کیوں उस दिन हम सोच समझ के सुंदर समझ के अमल कर रहे थे आज हमको याद ही नहीं रहता हमने अमल किए हमारा जिसम जा रहा है आज वो अमल हमारे दिल का साथ छोड़ चुका है जिस दिन पहली मरतबा हमने किया था हमारा दिल भी उसमें शरीक था आज हमारा दिल शरीक नहीं है आज हम लोग अपने आप को अपने देख करते है क्यूँ आदों को मालूम जैसे आपने अमी पैसा का बटन अपने आप बता क्यों चारों की उसको सोचना नहीं पड़ता है بعض اوقات بغیر بٹن والا پہنتا تب بھی ہاتھ جاتا ہے کیوں اس لیے عادت ہو چکی ہے کبھی پیدے بٹن لگاؤ تو جسم کا علم ہے وہ کوئی اس کے دل کا عمل نہیں ہو اس کے جسم کا امل ہے تو اس اعتبار سے بعض اوقات ہمارے امال رخ میں جانا سجدے میں جانا اور روٹین بن جاتا ہے امان کو عبادات کو آداد نہیں بنے دینا چاہیے سلام کیا کرتے تھے اپنی آداد کو عبادات بناتے تھے جی. ہم نے کیا کیا ہم نے اپنی عبادات کو بھی آزاد بنا ہماری عبادات بھی ویسے جیسے دنیا کے کام ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر ہر عمل میں ہم احتساب کریں یہ پہلا کام ہے نمبر دو عمل کی شروعات میں نیت کا جائزہ لینا عمل کیونکہ آدمی کی نیت پر اس سے عمل کا جو ہے منار ہوتا ہے تو عمل کی شروعات میں نیت چیک کر لینا جیسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے ارادے کے وقت رک جائے ارادے کے وقت میں کیا کرے کسی کام کا ارادہ کر رہا ہے حیب جائے حیب جائے تو مطلب دھیان دے وائند ہمارے اس لیے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی عمل کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ کچھ نہ کچھ ارادہ نہ کرتے کوئی آدمی کچھ بھی کر رہا ہے میں چل रहा ہی ہوں تو जा رہا ہوں دواخانے جا رہا ہوں پن جگہ مسجد جا رہا ہوں ایک آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس عمل میں اس کی کچھ نہ کچھ غرض کچھ نہ کچھ مقصد اس کا ہوتا ہے اب مقصد یا تو اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا یا پھر ایسا مقصد ہوگا جو کچھ نہیں کوئی اس میں خاص بات دی. اب فائن کے وقت رک جاتا ہے کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ ارادہ نہ کرے فقین کاس پر نئے کرے اللہ اگر وہ عمل اللہ کی تھا تو آگے بڑھے عمل کرے انکان کی غیر کے لیے تھا وہ عمل غیر اللہ کے لیے تھا تو وہ آدمی جائے اپنی آگے بڑھے اس روایت کو امام البین نے شاب میں روایت کیا ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کی ابتدا میں اپنی نیت کا جائزہ لے لیں مثلاً آپ کسی کو سستا دے رہے ہیں غریب آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو سستا دے رہے آپ دیتے وقت میں اپنے دل کا جائزہ دے دیں عمل کے وقت دل پر دھیان دینا ہم نہیں کرتے ہیں مومن ہم روٹین میں عمل کر لیتے ہیں جو بھی ارادہ کر گزرتے ہیں عمل عمل سے زیادہ اہم نیت ہے عمل سے زیادہ اہم نیت ہے اور عمل کے مجاہدے سے زیادہ بڑا مجاہدہ اجلاس کا مجاہدہ ہے آدمی عمل کر لیتا ہے عمل آپ کیوں کر رہے ہیں مقبول ہونے کے لیے ملوم ہونے کے لیے اگر آپ صرف یوں ہی مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک لیکن اگر چاہتے ہیں کہ اتنی کوشش کے بعد عمل رد نہ ہو بلکہ قبول ہو تو پھر اس کے کی نیت کو بھی نیت پر بھی دھیان دینا ضروری ہے اب آپ صنفہ دے رہے ہیں اب اس وقت میں آپ تو نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ دیکھ کر تعریف کریں کہ کسی نے نہیں دیا فقیر کو اس نے دیا کسی نے نہیں دیا اس نے دیا اتنا اللہ والا ہے کہ کوئی نہیں دیتا ہے تو یہ ضرور دیتا ہے اب دل میں یہ ارادہ یہ چار شروع میں نہیں تھا دے وقت دل میں ارادہ ہو گیا اس نے دیکھا فقیر کو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اب اس کی دل میں ہمدردی آئی دیکھیے ہوٹا اور سڑک کہاں سے بعض اوقات شروعات میں ریا نہیں ہوتی ریاب بیچنے سے آ جاتی شیطان بڑا تیل ہے اب امر کا جذبہ دن میں آیا فقیر تک چل کے گیا جیب میں ہاتھ ڈالا اب پیسہ نکال کے دیکھے وقت میں دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو بیٹھے کچھ لوگ وہاں پر ہیں دو کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا آپ دیکھیں اب دن میں ارادہ پیدا ہوا اس سب لوگ اس کو دیکھ تو جیسے نکالا تھا ڈالر تھا لیکن واپس اندر ڈال کے کیا کیا بڑا نوٹ نکالا اور وہ نوٹ نکال کے دیا اب نیت خراب شروع میں جب وہاں سے چل کے اس کا گیا تھا تب نیت خراب نہیں تھی لیکن جب دیکھا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اب اس کے دل میں چاخ پیدا ہوئی چلو ایک تین میں دو شکار غریب کی مدد بھی اور مجھ غریب کا نام بھی تو ایک آدمی کی نیت خراب ہوتی جی ہے آدمی کو چاہیے کہ عمل کے وقت میں اپنی نیت کو سنبھالے اور بری نیت سے اپنے آپ کو بچائیں وہ अगर उसके اگر اس کے دل میں ارادہ آتا بھی ہے تو کہا کہ نہیں اللہ مخلوق کی عزت کی دلط سے بچا اور اس کو اخلاق کے ساتھ عمل کرنے والا بنا اہ میرے دل میں پاکیز کی پیدا کرنا دل میں ارادہ کر رہا ادا دے رہے بھی کرنے کی تو بھی سچا آدمی اللہ میں دے رہا ہوں اب اس کو نہیں دینا تو نہیں دینا تو چاہیے مددگار اس کا بن کے اس کی مدد کرنا چاہیے لیکن دل میں جو ارادہ پیدا ہوا برا اس کو دفاع کرنے کی کوشش کریں اپنے ارادے کو پار کرنے کی کوشش کریں عمل سے روکنے کی بجائے بری نیت سے روکے اس کو روک کے وہاں پہ نیت صحیح کر کے پھر آدمی آگے بڑھے تو ایک آدمی کی کئی مواقع اس کے آپ چاہے سطح کا معاملہ ہو چاہے نماز کا معاملہ ہو چاہے گراوٹ کا معاملہ ہو چاہے ذکر اور دوسرے اعمال ہو آدمی جب عمل کرتا ہے تو عمل کے وقت میں شیطان دل میں مخلوق کے ہاں اس کی عزت اس کی جو ہے شوہر کی تما اس کے دل میں پیدا کرتا ہے یہ بہت بری چیز ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرے اور پھر عمل کرے یا کہتے ہیں اگر وہ عمل اللہ کے لیے کر رہا تھا آگے بڑھتا ہے اور وہ انکار اور وہ عمل اگر رئی اللہ کے تھا تھا جائے اپنے دل کی اصلاح کریں آگے بڑھے اس سے عمل کی حفاظت ہوتی ہے ورنہ عمل ضائع ہو جاتا ہے نمبر تین آدمی ڈرے کہ کہیں اگر میں نے اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کیا تیسری چیز کیا اخلاص پیدا ہونے کی آدمی کا عمل کے برباد ہونے سے ڈرنا آدمی یہ ڈرے کہ اگر میں نے اجلاس کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا میری نیکی برباد ہو جائے گی میں کیوں سری نیتی کر رہا ہوں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ جنت مجھ کو ملے جانب سے میری عبادت میں عمل کیوں کر رہا ہوں آدمی سوچ اب اس کو ڈر ہو جائے کہ اگر میں نے خارص اللہ کے لیے عمل نہیں کیا میری نیکی برباد ہو جائے گی یہ ڈر اس کی نیت کو صحیح رکھے ہے جب آدمی ایکسیڈنٹ کے ڈر سے گاڑی چلاتا ہے اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے تو لاپرواہی نہیں کرتا ہے احتیاط سے گاڑی چلاتا ہے ابن سی اور چھوٹا سا نولا ہے بہت بڑی بات کہتے ہیں الفواج میں انہوں نے بات دیتی. کہتے ہیں کہ بغیر اخلاص کے اور بغیر سنت کی ابتدا کے عمل کرنا دو چیزیں عمل کی قبولیت کے لیے چیزیں دو بنیادی چیزیں ہیں ایک اخلاص اور دوسرے اتباع سنت ریاض سے بچنا بجاج سے بچنا کہتے ہیں بغیر اخلاص اور بغیر سنت کی ابتدا کے عمل کرنا ایسا ہے جیسے ایک مسافر ریگستان میں چل رہا ہے اور اپنے موزوں میں وہ کیا کیے ہوئے ہیں ریت بھر کے چل رہا ہے موز میں کیا کر رہا ہے ریت بھر کے اٹھا کے چل رہا ہے اور یہاں سے لمبا سفر ہے اس میں جا رہا ہے ریگستان میں آپ کہیں بھی جہاں کو کیا ملتی ہے یہاں سے اٹھا کے ریت مانگے جا رہا ہے یہ خام خانخواہ کی خام خانخواہ کی محنت ہے حاصل کچھ ہے اس کا بھی نہیں یہ ایسی محنت ہے جس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے تو ایک آدمی بغیر اجلاس کے اگر مجاہدہ کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے ریگستان میں ایک مسافر ہے اور وہ ایک جگہ سے ریت کا بوریا اٹھا کے دوسری جگہ تک لے جا رہا ہے وہاں جب پہنچے گا تو وہاں بھی لے تو کیا ہوا ہے تو حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے ایسا مجاہدہ جس سے حاصل کچھ نہیں ہے تو ایک آدمی اگر امر کرتا ہے اور اس عمل میں امر کی بربادی سے ڈرتا ہے تو اجلاس پیدا ہونے کے سابلہ اللہ علیہ وسلم کماتے ہیں جا ارج اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور علی غزہ میں ایک آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کی کیا رایا بتائیے وہ آدمی جلد میں شریک ہوتا ہے جہاد کرتا ہے اور اس میں اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اجر بھی ملے اور دنیا میں نام بھی ایک چیز میں دوست <coughs> بعض اوقات آدمی ایسا نہیں کرتا صرف دنیا سے ہی ایسا وہ کرتا ہے جنت بھی چاہیے اور دنیا کی جنت بھی چاہیے اللہ کے یہاں مقام بھی چاہیے اور بندوں کے یہاں نام بھی چاہیے وہ بھی ملے یہ بھی ملے صرف وہ کیوں یہ بھی چاہیے تو آدمی نے یہی سوال کیا ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے دن وہ اجر بھی چاہتا ہے اور نرم بھی چاہتا ہے ما لگو؟ آخرت میں اس کو کیا ملے گا اس کا آکرت میں کیا نہ ہے تو خالا رسول اللہ عصل اللہ علیہ وسلم لا شیح علم. اس کو کچھ نہیں ملے گا اس کے لیے آکرت میں کچھ نہیں ہے اس آدمی نے تین بار اپنا سوال دوہرایا کیا ملے گا اس کو دے گا آپ نے تین مرتبہ کیا کہا رسول اللہ اور کچھ نہیں ملے گا فرمایا تمارمی کی اللہ تعالی کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو اس میں صرف اللہ کی رضا چاہی گئی ہو جب تک کہ اللہ کی ربا نہیں چاہی گئی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرتا ہے لہذا اس حدیث کو امام باؤ رکھے اللہ کے یہاں جنت نہیں چاہیے جنت چاہیے تھی اس کو لیکن ایسا نہیں کی عادت نہیں چاہیے اللہ کے یہاں جنت نہیں چاہیے جنت چاہیے تھی لیکن جنت کے ساتھ ساتھ دنیا میں شہرت بھی چاہیے شہرت کی طرف اچھی نیت کو بھی برباد کر دیتی ہے جنت کی چاہت ہے لیکن جنت کے ساتھ ساتھ شہرت کی بھی چاہ ہے شہرت کی چاہت آدمی کے عمل کو برباد کر دیتی ہے لہٰذا ایک آدمی ڈرے کہ کہیں میں نے اگر غلط نیت سے عمل کیا تو میرا عمل کیا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تیسرا سارا مظاہرہ میں کر رہا ہوں مسلم ایک آدمی ہے گھنٹا وقت آدت پڑھ رہا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے کہ تازگزار ایک آدمی اپنا ملک چھوڑ کے حج کے لیے جا رہا ہے اور چاہتا کیا ہے کہ لوگ اس کو حاضی صاف کہیں لوگ مستعفی کریں تو کہیں ہمارے بھی آپ کی دعا کرنا وہاں جا رہے تو ہمارے بھی دعا کرنا آپ کا مقام ہم سے بہت بڑا ہے آپ حاضی ہو اور دنیا میں میں حاجیوں میں شمار ہوں ایک آدمی حرض کر رہا ہے اس کی چاہ کیے کہ میرا نام اتنا بڑا مجاہدہ وہ ہندوستان سے نکل کے عرب جا رہا ہے وہاں پر سردی گرمی دھوپ بارش نہ جانے کیا کیا حالات اس کو پیش آئے اور یہاں گڑ دھوپ کر رہا ہے اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اتنے دن اپنے گھر والوں سے دور ہے ساری تکلیفیں اٹھا کر بھی اس کو کچھ ملنے والا ایک نیگیٹو کیا بلکہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی گناہ گاروں میں سے ہو جائے اتنا اچھا عمل کرتا ہے اور میرے لیے نہیں دوسرے کے لیے کرتا ہے ایسا آدمی اللہ کے اللہ کے نزدیک اور زیادہ گر جائے اب بتائیے نیکی کر کے زریل ہونا یہ کون سی عقل بندی ہے نیکی کر کے مجرم بننا یہ کون سی عقل بندی ہے اللہ کے قرب کے عمل سے اللہ سے دور ہو جانا آدمی عمل کون سا کر رہا ہے اللہ سے قریب کرنے والا لیکن وہ عمل کر کے بھی اللہ سے دور ہو جائے یہ کم ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا ہے نیت ہے جو انسان کو عزت یا جدت دلاتی ہے نیت ہے جو انسان کو اونچا یا نیچا کر دیتی ہے نیت کی عبادت کرنا چاہیے یہ بہت اہم چیز ہے جیسے کہ آدمی ہوا یہاں سے آ رہی وہاں سے آ رہی شرار لے کے نکلا لاپرواہی کرتا ایسا سنبھالتا ہے بجنا نہیں چاہیے اچھی اس کی حفاظت ایسی کرنا چاہیے کہ ہوا کہیں سے بھی آئے گی اور چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گی کس کا کام ہے اس کو بچائے یہ ذرا سی لاپرواہی کرے گا ہوا کا جھونکا آئے گا اس کی نیت خراب کر دے گا لہذا ایک آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ میرے اخلاص کا چراغ بج نہ جائے اس کی مسلسل حفاظت کرنا چاہیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے اگر میں نے اللہ کے غیر کے لیے عمل کیا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا عمل رد ہو جائے گا کیا ایک آدمی مثال کے طور پر کسی طرح اپلیکیشن جو آپ کے بیچتا ہے کئی لوگوں سے چیک کرا تو دیکھو اس میں کوئی غلطی تو نہیں اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں اس کے اندر جملوں کی بندش غلط تو نہیں ایسا تو نہیں کہ میری اپلیکیشن دیکھ کے ریلیٹ ہو جائے اس کو چیک کرتا ہے ایک آدمی نہیں چاہتا ہے کہ وہ رد ہو اس لیے اتنا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو خوبصورت بناتا ہے اچھے کاغذ پر پرنٹ کرتا ہے اچھا اس کو بناتا ہے اس سے ایپ نکالتا ہے ایک آدمی کا امن اللہ کے پاس پیش ہونے والا ہے ایک آدمی کا امن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے اس کو اپنے عمل کو کتنا نکھار کے پیش کرنا چاہیے لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرے اپنے اندر اجلاس پیدا کرنے کے لیے ڈرے کہ کہیں میراور برباد نہ ہو یہ ہوئی تیسری چیز نمبر چار ایک انسان کو خالق اور مخلوق کے مقام اور مرتبے کا خواب معلوم ہو اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے بندے پناہ ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ اگر دران بندے واقعی قدر کرنے والے ہیں نہیں آپ مثال کے طور پر کسی کو آپ نے بہت دل سے کچھ اچھا بنا کے کھلایا کیا نیتھی آپ کی تعریف کر دے آپ نے ماشاء اللہ واقعی بہت اچھا کھانا کھلایا آپ لیکن انسان کیا ہے انسان اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ آپ کا کم کرے گا وہ کھائے گا اس کے بعد نکال لینے کے بعد کیا ہوگے گا کھانا تو بڑھیا تھا نمک تھوڑا کم تھا नमक क्या था आपका सारा मोर क्या हो गया आपने बड़ी मेहनत से कुछ किसी के लिए किया उस इंसान आपने पूरी दीवार उसकी पूरे पेंटिंग कर दी अच्छा है एकदम आपने अपनी तरफ से किया वो आएगा चेक करेगा यहाँ ठीक से लिख जाए जहां सोला रहेगा इंसान की निगाह ऐप पर होती है इंसान की फितरत नहीं आप देखिए मिसाल के तौर کمی پر انسان کی نگاہ ہوتی ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے لیکن ہماری نگاہ کہاں ہوتی ہے میرے پاس یہ ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں حالانکہ بہت کچھ اللہ نے دیا ہے کبھی دل میں یہ بات نہیں آتی اللہ تو نے یہ دیا بہت بڑا احسان اللہ تو نے یہ دیا بہت بڑا احسان نگاہ کیا ہوتی اللہ تو نے یہ نہیں دیا اللہ دے تو بہت اچھے انسان کی نگاہ ہمیشہ کمی پر ہوتی ہے لہٰذا آپ کسی انسان کو خوش نہیں کر سکتے آپ خود کچھ نہیں دوسروں کو کیا کچھ کریں گے لیکن ایک انسان اگر یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا عمل بھی آپ ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے بشرطیکی خالص اللہ کی عاب اللہ تعالیٰ عمل کا عبردان ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی قیمت اس نیکی کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہوئی ہے اللہ کی نزدیک اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تنا وش کی کماتی جہنم سے بچو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے یوز ہو یعنی اللہ کی نزدیک ایک انسان اگر کھجور کا ٹکڑا بھی سبقہ کر لے بشرطے کہ اللہ کے لیے ہو تو اللہ اس کے بدلے سے اس کو جہنم نہ کر دے گا اللہ اس کے بدلے جہنم سے اس کو بچا لے گا اللہ اتنا فضل ہے بچے دیکھئے کیا ہو اللہ دے دے. لیکن آج ایک فقیر کو آپ آگ کھجور کا ٹکڑا دو دیکھ کے پھینک دے گا اور کچھ اور لے گیا ہو اپنے ایسا فقیر سمجھا اس کو آپ بھی کیا کرے کہ کچھ ہماری اس وقت ہے کہ نہیں بھائی اب اتنے ہیں کوئی گزرے فقیر سب کو رکھتے آئے آپ دیکھیے فقیروں کو آپ تھوڑا سا دے دیں ایک روپے کا ڈالر دے دے تو منہ چھوڑا گیا کہ دیکھتا ہے کیا ہے میں سے زیادہ دیتا ہوں گا میں میں ہوں ہوں سے زیادہ تو میں آدمی انسان کے احسان کی وہ قدر نہیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کی نیتی کی کرتا ہے اللہ اعلیٰ کو چھوڑ کے گٹیا کے پیچھے کیوں دوڑے ایک انسان آلہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے گھٹیا بندوں کی رضا کے لیے کیوں اپنی زندگی پر بات ایسے جو اللہ اعلیٰ سے راضی نہیں ہو پاتے ہیں وہ آپ سے کیا رابطی جو اللہ سے راضی نہیں ہو پاتے ہیں اللہ کی خدمت سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کی شکایت کرتے ہیں آپ ان کے لیے عمل کریں ان کی تعریف چاہیں جو دن پر جھوٹ بولنے والے دھوکہ دینے والے اور نہ جانے کیا کیا کرنے والے اور نوفرت والے خود گنہ گار اللہ کے آپ ان کے لیے عمل کریں اور اس اللہ کو چھوڑ دیں جو ہر اعتبار کے بات ہے جو بندے کی چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے جو بہتر بدلا دیتا ہے جو فرشتوں میں تعریف کرتا ہے جو قیامت کے دن کے سامنے انعام دے گا اور جو جنت جیسی اعلیٰ تری نعمت دیتا ہے اس اللہ کو چھوڑ کے ان فقیر اور محتاج بندوں کے لیے آپ عمل کریں اس سے زیادہ بے کیا ہو سکتی ہے دنیا میں ایک آدمی بادشاہ کو کچھ کرنے کے بجائے سے اپرادی کے پیچھے پڑ جائے اس کا دل جیتنے کی کوشش کر ہے جبکہ وہ بادشاہ کو بادشاہ کا قرب لے سکتا ہے اس سے زیادہ جانے کون ہے جو بادشاہ کے قریب جانے کے بجائے چپراسی کے پیچھے پڑ جائے ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک انسان نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بجائے اپنی نگاہوں کو بندوں اور مخلوق کی طرف رکھتا ہے سب سے بڑی ناداری اللہ تعالیٰ قرآن کریباتا ہے وہ ایک عموماً قرن اور بیسکرن یتیم من اللہ کے نیک بندے کون ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر اللہ کی محبت میں کس کو مسکین کو یتیم کو اور, اور ان کے کی دل کیا بول رہے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کیا بات ہوتی ہے ان کا حال کیا بتا رہا ہوتا ہے ان دنان ج ہم تو بس اللہ کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں کس کی خاطر اللہ کی خاطر لوری تم کم جزا انور ہم تم سے اس کے بدلے کوئی بدلہ جزا نہیں چاہتے اور نہ ہی تم سے ہم شکریہ کے قریبات چاہتے ہیں دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو انسان چاہتا ہے کہ آج میں اس کے کام آ رہا ہوں کلی میرے کام ہے آدمی کسی پریشان کرتا ہے تو احسان جو ہوتا ہے وہ تجارتی ہوتا ہے عموماً احساس تجارتی ہوتا ہے یہ اقتصادہ نہیں ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ آج میں اس کے کام آ رہا ہوں کل یہ میرے کام फिर یا پھر کم سے کم آج میں اس پر احسان کر رہا ہوں اس کے اس کی زبان پر یا اس کے دل میں میرا احسان آ رہا ہے <coughs> یہ میری تاریخ ہے. یہ میرے احسان کے آپ کا بہت بڑا احسان آپ نے میرا کام کیا آج ہی دنیا میں یا تو احسان کے بدلے کچھ چاہتا ہے یا کم از کم تعریف اور شکریہ کے درما چاہتا ہے اخلاص یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی چاہتا ہے اس لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں کیا کہا پہلے کہا ان کو ہم اللہ کی خاطر کو پھراتے ہیں یعنی بتا کہ نیت یہ ہونا چاہیے نیکی نیت اللہ کی رضا کی طرف ہونا چاہیے اور بری نیت کیا ہے کہ ایک انسان کوئی بدلا دنیا میں چاہے یا بھی دنیا میں ایک انسان سے شکریہ کی خلیمات چاہے تو مخلوق کی بجائے خالق کی طرف کرنا یہ کامیاب اجازت ہے ایک انسان واقعی اگر کچھ بدلے میں چاہتا ہے تو مخلوق کی بجائے خالق کو چاہے نا گھڑیا بندے کی بجائے اعلی رب کو چاہے جب زیادہ کا موقع اس کے پاس ہے تو گھٹیا کیوں چاہے تجارت میں ایک آدمی جب زیادہ پاس رکھتا ہے تو چھوٹے کی نہیں کرتا ہے یہ, یہ کیوں آدمی کرتا ہے کہ نہیں کی کر کے اللہ کی بجائے بلدو کو چاہتا ہے آدمی کو چاہیے کیسا نہ کرے علیہ فرماتے ہیں اجلاس <تصفح> الفوائد میں یہ بات ہونے گئی بہت عمدہ جملہ ہے کہتے ہیں جب تیرے لیے بات پختہ ہو جائے پہلا کام دو باتیں دو چیزیں اگر تجربہ حاصل ہو جائے تو اخلاص آسان ہو جائے تیرے لیے اخلاص آسان اجلاس کیسے آسان ہوگا دو چیزیں اگر تو کر لے دو چیزوں پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس کو اجلاس مل جائے گا آسان ہو جائے اخلاص آسان نہیں وہ آدمی بےکو پر جو سمجھتا ہے اجلاس آسان ہے اس کو اجلاس سمجھائی اس کو لیا معلوم ہے اجلاس بہت مشکل ہے نمبر ایک دک اور تنا تنا کہتے ہیں دل میں کسی چیز کی چاہت ہونا مال پہلا یہ جب دل میں چاہت اس کو تو دبا کرتے आदमी अपने हाथों अपनी चाह को रंगत को तना को दबा सकते लालच को दबा करना कोई लालच नहीं नंबर एक नंबर दो वस्तु होने पर तनाइवत है लोगों की तारीफ की चाह आदि को नोनों चीजें क्या है लालच भी न हो और लोगों की तारीफ की चाह भी न हो ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دبا کرنا کر سکتا ہے آدمی جو کر سکتا ہے وہ اجلاس صحیح ہوگا ویسے جیسے رپورٹ کھانا ہے تو جانوروں کو اللہ طریقے سے دبا کرو اگر یہ تم دوست چیزیں جی کر سکتے ہو اجلاس تمہاری آتا ہے کہ کسی چیز کی لالچ اور کمانا اور تاریخ کی چاہ نہ تاریخ کی چاہت انسان سے ختم نہیں ہو سکتی ہے یاد क्या آپ سامنے کی چار نہیں ہوگا کیسا ہو سکتا ہے ویسے مشن نہیں دنیا میں ایک چھوٹا بچہ ہے آپ دیکھیے اس کو علی بات کا جب لکھنا شروع کرتا ہے یا اسکول میں کچھ اچھا مارکس ملتے ہیں ٹیچر دس میں سے نو اس کو جب دیتا ہے تو کیا کرتا ہے اب دیکھو ہمارے اسکول میں آج ایسا ہونے مارکس لکھے بلکہ بچہ کودتا ہے تب بھی بتاتا ہے دیکھو کیسے کود رہا ہوں تو بچہ جو اس کے اندر چارج ہے کوئی اس کو دیکھے انسان کے موت تک یہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے یہ چیز ختم نہیں ہوتی تو کرے گا آپ کو کرنا یہ ہے کہ چار کو ختم نہیں کرنا ہے اس کی ڈائریکشن چینج کرنا ہے بس آپ گٹیا کو دکھانا چاہ رہے آپ بڑھیا کو دکھائیے جو آگاہ سب اس میں کل آئے گا آپ چار ہیں نہ کوئی دیکھے ٹھیک ہے دیکھے بندے نہیں اللہ غلام نہیں مالک دکھانے کا تو دکھا رہا ہوں کون ہونا ہے کہتے ہیں تو بندوں کو دکھا اللہ کو دکھا اللہ سے بہتر کوئی دیکھنے والا ہے اللہ سے بہتر کوئی مدد کرنے والا ہے اللہ سے بہتر انعام کوئی دینے والا ہے اللہ سے سچی تعریف کسی کی ہے دنیا میں تاریخ کو کرتے ہیں آپ گئے وریما میں आपने अचा खाना किया एक खिलाया सबको खाना मीठा इतने दिश और नान और न जाने पान सब कुछ किया उसने और बाहर खड़ा होता है सब जब कुछ नहीं कैसा खाना और जबरदस्त बाहर जाके क्या होता आइसक्रीमें नाम में रोके क्या फायदा एक आइसक्रीम रेखा तो कितना अच्छा सर्विस सही नहीं صحیح نہیں تھا ٹیبل تو ایک ڈھنگ کی بچائی اس کے کپڑے نہیں چارج کے اوپر ذرا اچھا بچا اچھا کنج سے آدمی ہے تو ایک آدمی کتنا آپ کے سامنے تعریف کرے گا لیکن آپ کی پیٹ کے پیچھے کیا بولے گا نہیں آپ ایسی کتاف کے لیے عمل کر رہے ہیں جس کی تاریخ کی کوئی ویلو نہیں ہے اس کی نگاہ میں اس کی ویلو نہیں وہ تعریف کر رہا ہے لیکن اس کا نیوز کے راج نہیں ایسی تعریف آپ آپ کو ایسی تاریخ چاہیے اس میں آپ کچھ ہو جاتے ہو یعنی ایک آدمی کا معیار کتنا گٹیا ہے کہ گٹیا پر راضی ہو جاتا ہے جو انسان گٹیا پر راضی ہو جاتا ہے کیا آدمی ایسا नहीं چاہیے نہیں میں گٹیا پر راضی نہیں ہوتا اس کو آگاہ چاہیے اس کو اللہ کی تعریف چاہیے اللہ کی تعریف سے کم پر میں راضی نہیں ہو سکتا وہ آدمی آتے آپ کی اپنا لیول آدمی تو اللہ کے لیے عمل کرنا یہ اپنے آپ کو اپنے مقام کو اونچا کرتا ہے پندوں کے لیے عمل کرنا اپنے مقام کو ہٹانا ہے اپنے آپ کو ضلیل کرنا ہے امام شاہ فرماتے ہیں لہو جہد کا نہ کرائے گا شاہ اگر تو اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر کے ساری طاقت لگا دے اس چیز میں کہ تو لوگوں کو راضی کر لے نہیں کر سکتا تو, تو پوری طاقت لگا دے کہ لوگوں کو خوش کچھ نہیں کر سکتا جب واقعی تس کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اب تو کیا کر اپنی نیت کو اپنے عمل کو خالص اللہ کی بس تو سب کو کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے سب کو راضی کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے لوگوں کو راضی کرنا پیری بس کی بات نہیں ہے ایک شوہر بیوی کو راضی نہیں کر سکتا ہے ماں باپ اور آپ کو نہیں کر سکتے زندگی بھر کے لیے خود پسینہ ایک کر کے لوٹاتے ہیں اور بعد میں کیا کہتا جواب ہوتا ہے تو کیا کیا میرے لیے بولتا ہے نا بیوی سب کچھ میں خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانتے ہیں سارا دوست کرے ایک کمی کبھی رہ جائے تو تم نے کبھی میرے لیے اچھا کیا ہی نہیں ہمیشہ تمہارا ایسا ہی ہے تو انسان کو انسان کی اتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا ہے کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کریں بندہ بڑی مشکل سے راضی ہوتا ہے بہت مشکل سے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں تب جا کے انسان راضی ہوتا ہے لیکن اللہ اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے راضی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس اتنے بھی لازمی ہو جاتا ہے کہ بندہ کھائے تو اللہ کی تعریف کرے اور پانی پی لے تو اللہ سے کرے اللہ راضی ہو جائے بس اتنی آسانی سے لیکن انسان انسان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے تو کیوں ایک آدمی آسان کو چھوڑ کے مشکل میں پڑے آلہ کو چھوڑ کے گڑیا میں پڑے اور بقا کو چھوڑ کے کھانا کی بھی چی ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے یہ صاحب وہ صاحب بھاگ رہا اس کے پیچھے خوش کرنا چاہ رہا اس کو. لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے رشتہ داروں کو نہ جا رہے ہے کس قسم اور اس کے لیے بےبینی کو بھی احتیاط کیے ہوئے معلوم خوش کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا مر گیا کیا ملا کچھ بھی نہیں کچھ بھی تھی لحاظ ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے بہت آسان ہے اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ میں نے زندگی بھر تیری نا پرمانی تھی میں نے غلط کیا اس کو نام کر دیا یعنی آپ دیکھیے کیا کر رہا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے جب بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ میرے گناہوں کو اللہ اس سوا کوئی بخش نہیں سکتا اللہ اس سے بھی راضی کرتا ہے تو اس اللہ کو چھوڑ کے بندوں کی رضا کے لیے عمل کرنا اس سے بڑا جنگ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی نادانی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی نیت کو بندوں کی طرف رازے کرے اور اللہ کو بھول جائے یا انسان اللہ تعالیٰ ہے انسان تو اس کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے کب تک میں ڈال دیا اللہ سے بھٹکانے والی ایسی کون سی چیز پیدا ہوگی جو جس کو اللہ سے دور کرتے ہیں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا مقام جانے اور یہ جانے کہ بندوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا ہے وہ بندوں کی رضا کی بجائے اللہ کی رضا کی طرف دوڑنے والا بنے نمبر پانچ اخلاق کے پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان کو دنیا کی حقارت اور آخرت کی عزمت معلوم ہو ایک انسان کو معلوم ہو دنیا گھیا ہے دنیا بنا ہونے والی یہاں کا کچھ مل بھی گیا تو چھین جائے یہاں کا مال مل گیا چوری ہو جائے گا خرچ ہو جائے گا میں مر جاؤں گا بارش لے لیں گے یہاں کی ڈگریاں قبر میں نہیں آ سکتی منصل نکیل کے سوال کا جواب بن سکتی ہے نہیں یہاں کے چھن جاتے ہیں آج میں ہوں کل کوئی اور ہے اور آج میں ہوں اور بہت ہمیشہ لے بھی ہوں تب بھی موت کے ساتھ جانے والا ہے یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں یہاں صرف پنا کے لیے بقا ہے یہاں صرف چینج ہے ایک کی بات ایک ہی چیز پر بننٹ ہے وہ کیا ہے چینج تبدیلی ہوتی رہے گی اور آج ایک کو ملا کر دوسرے کو نام ایک کا آج ادھر نکل دلکش ہے آج پیسہ آپ نکل نہیں ہے آدمی کے لیے یہاں پر چل چلاؤ ہے یہاں پر کوئی بقا نہیں ہے لیکن آ کر آ کر والی ہے یہاں کی نعمتیں رکھ دو تو سڑ جاتی ہے نعمتوں کا حل کیا ہے اس کو کچھ مت کرو چھوڑ دو تو بھی سڑک جاتے ہیں لیکن حصرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اس گھر کو چھوڑنا ہے اس گھر میں بقار ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے وہاں جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں ہے یہاں کا لباس پرانا ہو جاتا ہے وہاں کا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ انسان کا گھر ایک وقت کے بعد نیا غلی تو پرانا ہو جاتا ہے دیواریں کمزور ہو کے گر بھی جاتی عمارتیں رہ جاتی وہاں کی دیواریں وہاں کی عمارتیں وہاں کی محل کبھی پرانے نہیں ابھی ہوا لگا وہاں آدمی کے لیے بہترین وباس ہے وہاں سب کچھ انسان بھی ہے تو ایک آدمی کی تلب باقی رہنے والی کی ہو پانی کی نہیں دنیا کا گڈیا پنیر مل بھی جائے تو کیا دی جائے کیا ایک آدمی کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائے کیا? کیا اب کیا آدمی دنیا میں آپ دیکھیے بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں بچپن سے پڑھ لکھ کے جوانی تک پہنچتے جوانی کے بعد بہت اسٹرگل کرتے ہیں اور ایمبیشن ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور کمپنی کھولتے کھولتے بہت کچھ آ جاتا ہے بڑھاپا آ جاتا ہے اب اس کے بعد سب مل گیا ملنے کے بعد کیا چھوٹا ہے تو چھوڑنے کا غم پانی کی لذت کو ختم کر دیتا ہے یاد رکھیے چھوٹنے کا رم پانی کی لذت کو ختم کر دیتا ہے اس میں کرواٹ پیدا کر دیتا ہے ایسا پانا کیا پانا ہے جو چھوٹنے والا ہے جو کھونے والا ہے پانا واقعی وہ ہے جو باقی رہنے والا لہذا آدمی اپنے دل کو باقی کے ساتھ جوڑے پانی کے ساتھ نہیں اور دنیا کا ملنا آزمائش کے لیے مل بھی جائے تو امتحان ہے اس میں بھی پاؤں پھسلتا کیا باقی رہتا یہ امتحان ہے کیا دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں مقام مل جائے سب مل جائے امتحان ہے لیکن جنت میں جو ملے وہ امتحان نہیں ہوگا اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں اللہ تعالیٰ جنتوں سے کہہ آج ایک چیز دو تو بھول اللہ سب کو اب کیا ملے اس سے زیادہ اور کیا اللہ فرمائے گا آج میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حراض کر دی اب آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں دنیا میں سب کچھ ملنے کے بعد بھی آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس کے راضی کے ناراض ہے اس آدمی کو کیسے چہ نہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ میرا رب مجھ سے رابطے کے ناراض ہے معلوم نہیں یہ جنت میں جنت پہ اس کو کنفرم ہو رہا ہے اللہ رابطی اللہ ناراض نہیں ہے یہ جو ملا ہے یہ برباد کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام اور اس کی روا کی طرف تو ایک انسان کو دنیا کے مقابلے میں آسرت کی عصمت معلوم ہوگی دنیا بین عمل سب سے گٹیا غربت یہ ہے ہر آدمی کو غبت ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے گٹیا سے گٹیا چاہت یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے لیے یعنی آخرت کے عمل کے ذریعے سے دنیا کی چاہت کرے ایک آدمی عمل کون سا ہے آخرت والا جس سے عمل کی کامیابی ملتی ہے اس عمل سے دنیا کی چاہت کریں دنیا, دنیا کا اہدا دنیا کا مان دنیا کی عزت آخر والے عمل سے دنیا کی چاہت کرنا سب سے گٹیا جہاز ہے سب سے گٹیا جہاز ایک آدمی اپنے عید کے لباس سے اپنے جوتے صاف نہیں کرتا ہے کرتا ہے ایک دم اچھا کرتا ایک دم اچھا لباس اس نے سیا ٹنگا گیر دیا بھی وہ ایک کرتا نکالا اسے کیا کر رہا ہے فرش پوچھ رہا ہے کرتا ہے پاگل ہو گیا ہے کوئی اگر چلے لو لوگ کیا کہیں لو گے پاگل ہو گئے پش صاف کرنے کے لیے وہ کپڑا کچرا وہاں پڑا اس کے صاف کر یہ لباس ہے یہ عید کا لباس ہے جو آخر والا عمل ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں آدمی فرش صاف کرے اس کے ذریعے سے دنیا کی گھٹیا چیزوں کی طلب آدمی کریں یہ ایسا ہی گٹیا کام ہے لہذا آدمی کو آخرت کے آمد سے آخرت کی چار کرنا چاہیے مثال کے طور پر بشیر ابن سال کہتے ہیں اب ایک طلب کیسے دبن محریض ابن محریض کون ہے یہ کباب میں سے ابدا محیریز کہتے ہیں یہ دسہرا عید الحریض امان ایک بازار میں داخل ہوئے وہی جو بازار میں کیوں گئے وہ چاہتے تھے کہ ایک لباس اپنے بھی خریدے دار سے ایک آدمی نے کہا کہ جانتا ہے کہ نہیں یہ اتنے محیریز ہیں اللہ والے اتنے ماہریز بہت بڑا آدمی بہت نیک انسان ہیں یہ ان کا تعلق کرا یہ اتنے ماہریز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا ڈیل اچھی کر کے ساتھ اچھا نہ دے یا سستا دے کیوں اس لیے کہ یہ امن ماہرین بہت نیک آدمی ہیں کہتے ہیں انریز بہت خرچ ہے ابھی ماہرین خواب ناراض ہو گئے غصہ ہوئے اور دکان سے نکل گئے اور کیا کہا نش تری ہماری لسنا کہا کہ ہم خرید و برو ہم جو خریدتے ہیں چیزوں کو اپنے مال سے خریدتے ہیں اپنے دین سے نہیں. یعنی میں دین رہا ہوں اس لیے میرے ساتھ اچھی ڈیل کر تو میرے دین کی وجہ سے میں دنیا میں بھی اچھا تجارت کر رہا ہوں میں ہم اپنی چیزیں جو خریدتے ہیں اپنے مالوں سے اپنی زندگاری سے دے. یعنی میری جنداری کی وجہ سے اچھا مال دے گا مجھ کو سستا دے گا میں چاہیے مجھ کو یعنی میرا دین اس کا سبب بن رہا ہے میں چاہیے مجھ کو الگ روپ سے کہ ایک انسان کی سوچ جس جی درجے کی جس ستے کی ہوتی ہے اس کی زندگی ستے کی ہوتی ہے اس کا مقام اس سطح کا ہوتا ہے آدمی اپنے جینے کی ستے کو بچال آدمی کو अपनी सोच की सतह बहुत आगे चलना चाहिए आगे एक जमीन पर एक आदमी की सट्टा हुआ चल रहा है और एक प्लेन पर एक आदमी हवा में उड़ रहा है दोनों में जमीन आसमान का भरा वो आप ही जमीन आसमान का भर है वो और ये दोनों को जोड़ नहीं है एक आदमी दुनिया से चिमटा हुआ है वो अपने दीन के जरिए से दुनिया से आता है और एक आदमी دنیا کی پہ اعلی اوپر ہوا میں ہوتا ہے وہ گریوٹی کے خلاف جا رہا ہے بہت اعلیٰ پرواز اس کی ہے تو یہ جو ہے اعلیٰ سطح پر جینا بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنے دین کو نوٹ کی طرح استعمال نہ کرے وہ اپنے دین کو نوٹ کی طرح پیسوں کی طرح استعمال نہ کرے کہ میری دینداری کی وجہ سے مجھے عزت ملے میری دینداری کی وجہ سے مجھ کو مقام ملے میری دینداری کی وجہ سے مجھ کو دنیا میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ وہ آدمی ہے جو اپنا بدلا دنیا میں سمیٹ رہا ہے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ خالص اللہ کے لیے عمل کرے صفت و صفوہ میں اس کو ابن الجوزین روایت ہے نمبر چھ اخلاص پیدا کرنے کے لیے آدمی میں نفس کے لڑنے کی ہمت ہونا چاہیے نفس چاہتا ہے کہ آدمی لوگوں میں عورت پائے اور کسی نہ کسی عمل کے ذریعے سے کچھ عورت ملے چاہے دنیا ہو یا عادت چاہے عبادت ہو یا عادت ہو نف چاہتا ہے عزت چاہیے نام چاہیے مقام چاہیے دنیا چاہیے نفس کہتا ہے کچھ چاہیے آدمی کو نفس سے لڑنا چاہیے نہیں چاہیے اس کو صرف اللہ چاہیے مجھ کو صرف اللہ چاہیے مجھ کو آغرت چاہیے مجھ کو جنت چاہیے مجھ کو قیامت کے دن اللہ کے یہاں مقام چاہیے ایک آدمی نفس کے لڑے اس رغبت کو اس کی لذت کو توڑے دنیا کی لذت اور رغبت کو توڑنے والا آدمی مریض کو تکلیف اس میں ہوتی ہے اس میں مجھے آگاہ کرنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں المجاہد من المجا منجا گنامت میری نے بازار کیا ہے مجاہد کون ہے آپ بناتے ہیں جو اللہ کے باب میں اللہ کے معاملے میں اپنے نفس سے مجاہدہ اپنے نفس سے لڑے اصل مجاہد یہ ہے جنگ میں تلوار لے کے یا کوئی چیز لے کے دشمن سے لڑنا یہ بھی جنگ ہے اصل جنگ یہ نہیں ہے اصل جنگ یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں آدمی اپنے نفس چلے رہے. ایک مثال اس کچھ کی تھا کیوں ہے ایک آدمی جنگ میں شریک ہوا اللہ کے کی دین کے لیے لڑ رہا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے میں دین کے لیے قتل ہو جاؤں میرے بار لوگ میرا نام لیں کہ وہ بھی ایک تھا یہ دین کے لیے لڑا یہاں تک کہ اپنی جان سے لے گی قیامت کے دن آپ جانتے ہیں تین لوگوں کو لایا جائے گا ایک عالم ہوگا قاری جس نے قرآن پڑھا قرآن کا ماہ ایک صحیح اور ایک شہید لمبی روایت ہے ان شاء اللہ ریا کے درمیان تصویر سے دیکھیں گے اس شہید ہونے والے کو یا قتل ہونے والے کو لایا جائے گا اللہ کی اپنی نعمتیں ان کا تذکرہ کرے گا میں نے احسان کیا احسان کیا ایسا پھر تو نے کیا چکا ہے اپنی جان تیل لی دے دی جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے نہیں کیا تو اس لیے کیا کہ تجھ کو لوگ شہید کا کہیں تیرا نام امر رہے تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تم کو شہید نام سے بڑھائے اور ہو گیا لوگوں نے شہید کہا تج کو میں جی جانوں میں پھینک دیا جائے گا تو ایک آدمی اللہ کے دین کی جنگ میں لڑ رہا ہے نیت نام کی ہے اس نے جان دے گی پھر بھی جان دی جائے گا تو اصل مسئلہ کیا ہے وہ دشمن سے لڑا ہو اپنی جان دے گی لیکن نفس سے نہیں لڑ سکتا نف کی رجاعت کی نام ہو تو جو نام ہونے کی روچا ہے اس کو قتل نہیں کا سزا دشمن سے قتل ہو گیا تو ایسا آدمی ایسا آدمی نہ کام اس لیے اصل, اصل چیز ہے کہ ایک آدمی عمل کرے تو اللہ کے عمل کرے اسی لیے کہا کہ المجاہری <سؤال> مرجا اصل مجاہ وہ ہے جو اللہ کے معاملے میں اپنے نفس سے لڑنا چاہتا ہوں اپنے نفس کو مغلور کرنا چاہتا ہوں ساحل میں عبداللہ اللہ عتل کہتے ہیں لئے شاید نفس کی شعی ال اشد کا میرا اخلاص سے زیادہ نفس پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے اخلاق سے زیادہ نفس پر کوئی چیز بھاری نہیں اس لیے کہ اخلاص میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کرتا ہے اس میں نفس کی لذت ایک ہوتی ہے اجلاس کے نفس کی لذت نہیں ہے ساری نفس کی لذتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے تب جا کے اجلاس ملتا ہے میں اپنے لیے عمل نہیں کر رہا ہوں میں کس کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے لیے تو اپنی لذت اپنی لذت کو چھوڑ کے اللہ کے لیے عمل کرنا یہ اصل اجلاس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اس میں نفس کی کوئی حق اس میں نفس کا کوئی حصہ نہ ہو کہ لوگوں میں نام ہو دنیا میں مقام ہو شہرت ہو نہیں نفس کی کوئی لدت اس پہ نہ ہو صرف اللہ کے لحاظ میں عمل کریں یہ عمل کرنا بہت ہاری بات مشکل ہے اسی طرح آپ ریلی سخن اسباب کہتے ہیں تخلیق نیتو پسانی اشد گراہل العاملین من منتولی اشتہار کہتے ہیں کہ نیت کو بگاڑ سے پاک کرنا نیت کو بگاڑ سے پاک کرنا عمل کرنے والوں کے لیے لمبے اشتہار سے بھی زیادہ مشکل ہے آدمی بہت مجاہدہ کرے یہ بہت آسان ہے ہلکا ہے اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ آدمی عمل کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرے اس میں نفس کی کوئی لذت نہ ہو اس میں کسی کے نام اور شہرت کا کوئی موقع نہ ہو صرف اللہ کے لیے آدمی عمل کرے تو یہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے آدمی کے لیے بہت بہت مشکل ہے ساتھ ہی اخلاص کے لیے کیا کرنا چاہیے عمل کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے یہ بھی اخلاص کے ہیں کیونکہ آدمی اکیلے میں عمل کرے گا تو کوئی دیکھ رہا ہی نہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہاں مسئلہ کا شروع ہوتا ہے جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ٹکی کی باندھے اس کو دیکھ رہا ہے اب یہ آدمی کیا کر رہا تھا सोचा था कि इन नागे ना पड़े लेकिन अब जी कर रहा है कि अब रहमान और अहरान पढ़ो क्यों शाह इफ्तार आया बाहर आगे बोलेगा क्या है खड़ा तो खड़ा मैं देखते रहे थमते लेकिन वो खड़े खड़े नहीं करते तो, तो ये जो चाहते जरूरी वो बोले बाहर जाके कोई दिखाने के लिए पड़ता है میں دیکھ رہا تھا اس کی لمبی کیا یہ بھی ہوتا باز ہوتا ملتا نہیں ہر چار ملتی نہیں لیکن چار بری چار مجرم بنانے کے لیے کام ہے نتائج اس کے پورے نہیں ہوتے لیکن بڑی چار مجرم ضرور بن جاتا ہے تو نیکیوں کو چھپانے کا احترام کرنا حسن اصل بسری افطلارے برماتے ہیں ان اثر کا نیکی کیا حال ہے کہتے ہیں انکر رگلو لیا کن وقت خوب سلف میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے تھے کہ آدمی لوگوں میں بیٹھا ہوتا تھا اور علم میں بہت گہرائی ہوتی بہت علم فقیر بڑا عالم لوگوں میں بیٹھا رہتا تھا لیکن معیارہ بڑا القوم ان نبی ان نبی الگ ورنہ بھی انگلش کوئی آدمی آ جاتا اس کے چپ رہنے سے لے شاید ان کو کچھ بھی معلوم نہیں اس لیے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ان کو بڑے سے بڑا में ہوتا تھا اور وہ خاموش بننے میں بیٹھا رہتا تھا اور وہ یہ آدمی دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ شاید یہ جاہر ہے اس کو کچھ بھی معلومات جی یہ بھی بات کر رہا لیکن یہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے یہ چپچاپ بیٹھا شاید کچھ معلومات نہیں اس کی بولنے کے इसके اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کہتے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا وہ آدمی چپ کیوں ہوتا تھا اپنے علم کو کیوں چھپاتا تھا کہ نہیں وہ میں ڈر رہا ہوتا تھا کہ کہیں میں علم کے لیے مشہور نہ ہو جاؤں کہیں میں مشہور نہ ہو جاؤں کہ کیا علم ہے جو بھی سوال مجھے جواب دیتا ہے بہت زبردست تو سلق میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ اپنے علم کو چھپاتے تھے وہاں پر اتنے سارے علم والے تھے کہ اگر ان کا علم معلوم نہ ہو تو کسی کا نقصان نہیں ہوگا تو ان کے لیے وہ اپنے علم کو چھپاتے تھے اور لوگ مجھے بیٹھے تھے اتنا خوش ہمارے ہوتا ہے سر کم ان کا زیادہ ہوتا ہے عالم کو سوال پوچھے تو غیر عالم جواب دیتا کیوں اکثر دل میں چاہتی ہوتی ہے سب کی بات نہیں کرتا اکثر دل میں چاہتی ہوتی ہے میرا کمال ظاہر یہ بیماری ہے میرا کمال ظاہر لوگ آش کریں کیا جواب سے پہلے عالم سے پہلے جواب عالم منہ کھولا تھا اس کا جواب بھی دالم سوچا دے دیا عالم سے کچھ آپ بولے وہ مخلص تھا یہ مخلص نہیں تھا انسان جو ہے اپنے عمل کو اپنی اپنے کمال کو چھپائے بہت مشکل ہے کمال بھی ہے اور چھپایا بھی ماشاء اللہ اس سے زیادہ کڑاؤ ووٹ کی آوشکتا ہے لیکن واقع یہی وہ ووٹ ہے جس کے ذریعے سے آدمی کو ایمان کی اچھا محسوس اخلاق ابھی سی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی وسلم پوچھا گیا ہم کیا فرمائیں ایمان کیا ہے اخلاق بہت میٹھی چیز ہے لیکن شروعات میں کیا ہے کڑوا ایک دم کڑوا حاصل ابن ابھی کہتے ہیں बड़े महादेशी में से हैं बड़े उलवा में से हैं कहते है कि जब दीन की बात करते करते कोई हनीस बयान करते करते जब उनको रोना आ जाता तो मजलि से खड़े हो जाते हैं छोड़ देते मजीद को यानी लोगों के सामने अपने अपने आप गम को क्या अल्लाह वाले वो हनीस रोते वो अपने आप को कंट्रोल करते थे लेकिन जब कंट्रोल नहीं होता और रोना आ जाता खड़े हो जाते मजिश से اور کبھی ایسا کرتے کہ اس بات کو چھوڑ کے کوئی دوسری بات شروع کرتے اللہ آخر دین جنم جنت جب یہ تذکرہ ہوتا دل بھر آ جاتا ہے اور رونا آ جاتا ہے تو ایسے وقت میں جب دیکھتے کہ میرا رونا کنٹرول نہیں ہو پائے گا تو پھر کوئی اور بات چھیڑ دیتے تاکہ وہ کیفیت چلی جائے یعنی لوگوں کے سامنے میرا رونا ظاہر ہو اپنی کیفیات کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے مکان کو چھپانا یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اسی کا نام خلاص ہے یہ کلاس ہے اس کو مقابل کیا ہے کرنا تک تو مجھ سے یہاں کہتے ہیں کہ عمل اس لیے مت کر کہ لوگوں میں تیرا چرچا ہوں. عمل اس لیے مت کر کہ لوگوں میں تیرا چرچا ہوں. اپنی نیکیوں کو ایسے چھپا جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اپنی نیکیوں گناہ کو آدمی کرتا سامنے. تو جیسے گناہوں کو چھپاتا ہے نیکیوں کو بھی ایسے چھپا لوگوں کے سامنے بیان مت کر اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار مت کر سیر اعلیٰ سیر اعلی مل امام ادبی نے اس کو عرد کیا ہے نمبر آٹھ جو امر آدمی نے نہیں کیا ہے آدمی اس پر تعلیم کا موقع خود ضائع کرے سمجھا ایک آدمی بات ہوگا اس نے عمل نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمل اس نے کیا ہے ایک آدمی کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت ہے وہ ان کی لائمی کا فائدہ اٹھا کر غذت حاصل کر لیتا ہے مثلاً لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رات میں آپ نے تعبیر پڑھی جیسے آپ نے کہا رات میں میں اٹھا تھا تو ایسا ایسا ہوا اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب کوئی آپ نہیں کہہ رہے اللہ ہم کو بھی تعلیم کی توقع کتاب نمائیں آپ انہیں پامی آپ کی تعبیر نہیں پڑھی آپ کا پیٹ گرد تھا آپ کو لوز موشنز سو رہے تھے اس وجہ سے آپ رات پر جاگے لیکن آپ نے کیا کہا دار جاتا رہا اب سامنے دیکھ کر ایسی بات ہے تو باقی اللہ والے مبارتی کی ہوگی تو اب کیا سامنے لگا اللہ کوئی تعلق کی ہے. تو یہ اپنی اس کی نہیں ہوئے سمجھ رہا اس کی کے گمان کے مطابق کی کیا کرا حامی اللہ تعالیٰ کو گل کروائے تو یعنی یہ سی بتا رہا ہے تاثر کیا کہہ رہا ہے اوکے تیرا گمان میرے بارے میں صحیح پڑھ رہا تھا حالانکہ تاج تو ایک آدمی جو ہے اپنے لوگوں کی حسن زند جو اس کی طرف سے عمل نہیں ہوا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے کہ تم نے یہ عمل کیا ہے آپ اس کو نظم کر دے گی مثال کے طور پر حسین ابن عبد الرحمان کہتے ہیں خود تو ان کا سعید حسین ابنیابد الرحمان کہتے ہیں میں سعید کے سے میں نے دیکھا تم میں بولتوں کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا انہیں رات میں جاگا لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا وہ لاکھ لیکن مجھے بچھو نے نے کیا, کیا, کیا, کیا؟, کیا. کالا کمرا کا تم نے روپیہ کیا تمہارے پاس کیا گرین ہے حدیث, حدیث ہے ہمارے پاس امام شای نے امید بیان کی ہے ہم سے اس کو امام مسلم نے روایت کیا روایاں اس میں کیا ہے کچھ ایک علاق میں رسارا ٹوٹا کس نے دیکھا یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کو ایسا لگا کہ شاید وہ یہ سمجھیں گے کہ میں رات کو جاگتا ہوں کس کے لیے نماز تو اباور کیا کہا لیکن میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا آسن نے ان کو بچو نے کاٹا تو میں آ رہی تو اس ڈنگ کی وجہ پر میں رات بھر جاگ کرا ان سے نیند نہیں آئی تو انہوں نے ختم کیا جو ان کے عمل میں نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھے رات کے نماز پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھا تو اس طرح سے ایک انسان اس لذت سے بھی بچے جو کسی کے گمان کے ذریعے اس کو حاصل نہ ہو تو یہ اخلاص کا کمان ہے تو یہ بھی یعنی اخلاص کے وسائل میں سے چیز ہے بعض بات آدمی کو ایک لفظ آتا آ جائے گا اور لوگ سمجھتے ہیں شاید ابھی آتی آب اور سعودی بھی, بھی جا کے آئے ہیں تو بولتے آپ کو آتی آتی ہے الحمد للہ آپ کو نماز میں بڑا مزہ آتا ہوگا حالانکہ <laughs> <laughs> <laughs> کچھ نہیں سمجھتا کچھ نہیں سمجھتا یہ روتا بھی تھا نماز میں تو آبو بازگاؤں کے رونے کی وجہ سے ایم کی وجہ سے نہیں لیکن کہہ ہے ہے وہ کرنے آتا کیوں؟ میرے آدمی نہیں آتا تو کیا ہوگا تھوڑا سا انسلٹ وغیرہ لیول ڈاؤن ہو جائے گا ایک فٹ نیچے ہو جائے گا تو کیا کہتا ہاں مطلب انکار نہیں کرتا یہ نہیں وہ نہیں آتی میرے کو کلم کل اپنے آدمی صلاحیت کے نہ ہونے کا انکار نہیں کرتا وہ اس تاریخ سے مزہ لے لیتا ہے جو جہازت میں لوگ اس کی کر لیتے یہ راس کے خلاف ہے کیوں ابھی تیرے دل سے تعریف کی چاہت مٹی نہیں سارا بگاڑ ففتھ چیز میں ہے تعریف کی چاہ لوگوں کے دل میں جگہ بنانا یہ کیا ہے لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نیک عمل کرنا یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے عمل کرنا یہ مقام بنا بابا بنا بڑا مکان بنا دنیا میں نہیں لوگوں کے پاس اللہ کے پاس تو تو کامیاب ہے ورنہ نہیں نمبر نو عمل میں احسان کی کیفیت کی کوشش کر یعنی عمل میں عمل کے دوران آدمی کا دھیان اللہ کی طرف ہو وہ ایسے عمل کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ کیفیت پہلا کرے اس بات کا احساس اس کے دل میں ہو کہ اس وقت اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ احساس انسان کو ہو تو اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا مخلوق کی طرف نہیں ایک آدمی کا دھیان اگر یہ ہے کہ اللہ اپنا دیان، اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے اللہ تعالی مجھ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ دھیان اس کا ہو اس کے عمل میں ریا آنے کے واسطے ختم ہو جائیں گے اس کا پورا دھیان اللہ کی طرف ہوگا اللہ کا دھیان ان کو ریا سے بھی روکے گا اور اس کے, اس کے عمل میں کمال اور احتساب پیدا کرے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدر اور ان کا فل تکن ترا ہوں فل نہ ہوں غراب کر احسان یہ ہے بہترین طور پر عبادت کرنا یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ چیز اس کو نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ تو کر کہ اللہ خود کو دیکھ رہا ہے تو ایک آدمی عمل کرے تو اس اعتبار سے کرے کہ اس کی دل میں بات ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے اس کو امام الخار مسلم دونوں نے کیا. نمبر دس آدمی اخلاق کے لیے اللہ سے دعا کرے دس بھی چیز کیا ہے؟ آدمی اللہ سے اخلاق کے لیے دعا کرے ریاض کے لیے دعا کرے اباری رضی اللہ کا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا الناس شرف اے لوگ اس شرف سے بچتے رہو افواہ نبی اس لیے کہ چونکہ چلنے کی آٹھ سے زیادہ ایک دم باریکی سے دن میں داخل ہو جاتا ہے چونکہ آدمی کے گھر میں آتی ہے کچھ ہوتا ہے ایسا آواز ہوگئی گھراؤ سے کچھ آواز آئی آ جاتی ہے معلوم ہی نہیں پڑتا ہے تو چونکہ کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے بھی زیادہ چپ کے چپ کے آدمی کے دل میں رہ اور داخل ہو جاتی ہے اس چیز کا چلنا چونکہ کی چال سے بھی چپکے چپکے ہوتا ہے ہم اللہ میں سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی کسی نے پوچھا وہ کئی پن تتی اخواہ میں نبی بھی نم لیا رسول اللہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اس سے کیسے بچے جبکہ اس کا آنا چوبی کے آنے سے محفوظ ہے آپ نے یوں کہا سے دعا کر اللہ کا بھی کرشی انڈم نعلم اللہ سے دعا کر کیا اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے اس چیز سے کہ ہم جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں اور لیما اللہ اور اللہ میں, سے ہم میں ہم سے ایسا کچھ ہو جائے تو اللہ ہم اس سے مبرت مانگتے ہیں مختصر کیا ہے اللہ اگر ہم تیری پناہ مانتے ہیں کہ جانتے گوجتے ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں کہ اس کو بلا بدے کو بھی ایسا ایسا کچھ کریں اللہ ہم کو بچا لے اور انجانے میں اگر ہم سے کچھ ہو جائے اس طرح سے تو اللہ تو تم کو معاف تو اس طرح سے تم اللہ سے دعا کرو اس کو امام احمد اور سطبرانی نے روا کیا ہے تو یہ دس باتیں تھیں جو اخلاص کے پیدا کرنے کے وسائل ہیں تقریب میں میں ان کو شمار کر دیتا ہوں تاکہ ہم کو یاد رکھنا آسان ہو نمبر ایک اعمال کی فضیلت پر نکاح یہ اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ ہے نمبر دو عمل کے وقت نیت کا جائزہ لے لینا اگر اس میں کچھ بگاڑ ہے تو صحیح کر لینا اس نیت کو صحیح کر لینا نمبر تین ریا کے سبب نیکی کے برباد ہونے سے ڈرنا نیکی برباد ہونے کا ڈر اخلاص پیدا کرتا ہے نمبر چار مخلوق کی بجائے غالب کی رضا اور بنا کی طلب مخلوق کے حقیق ہونے اور غالب کے آگاہ ہونے کو جانے اور اللہ کے لیے عمل کریں نمبر پانچ دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت کا احساس دنیا کے پنا اور آخرت کے باقی ہونے کا احساس نمبر چھ نفس سے لڑنے کے لیے تیاری نفس کو کچلنے کے لیے دل میں جذبہ ہونا یہ بھی مذاہبہ کرنا یہ بھی اخلاق کا ذریعہ نمبر سات نیکیوں کو چھپانے کا اہتمام کوشش کرے کہ آدمی نواب کو چھپائے جتنا ہو سکتا ہے اپنی نیتوں کو چھپائے نمبر آٹھ جو عمل نہیں کیا اس پر تعریف کا موقع ختم کرنا اپنے طور پر وضاحت کر دینا تاکہ لوگوں کی دلوں میں مقام بننے سے رہے نمبر نو عمل میں احسان کی قیدی پیدا ہوا کم سے کم اتنا احساس رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نمبر دس اللہ کے اخلاص کی دعا کرنا اور یا سے نجات کی دعا کرنا اور اللہ کے عمل کے بعد بھی استفار کرنا کہ جیسا بھی ٹوٹا پھٹا عمل اللہ قبول کر لے یہ اخلاص پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہیں آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھے اگر وہ مخلص سمجھے گا دھوکے میں رہے گا اخلاص پیدا کرنے کی کوشش سے محروم رہے گا ہمیشہ آدمی اپنی نیت کو متحم کرتا رہے میرے اندر اخلاص نہیں یہ سوچنا اخلاص پیدا کرنے کی پہلی سیڑھی ہے میرے اندر اجلاس بہت مشکل لگتا اپنے آپ کو بولا میرے اندر اجلاس نہیں بہت, بہت, بہت مشکل ہے لیکن یہی وہ چیز ہے شہادت کی پہلی سیڑھی ہے آدمی کہ مخلص نہیں ہے تو مخلص نہیں ہے اپنے آپ کو مخلص ماننا جہالت ہے اور اپنے آپ کو متعن کرنا یہ علم کا پہلا زینا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی دوری اور فرمائیں ابو اللہ کو